پر مسلک علماء دیوبند کی شکست کا لفظ لکھا یعنی علماء دیوبند اس پہ طریقہ وہ ہے جو محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا مولانا سے یہ تحریر گئی انہوں نے اس کو قبول کرتے ہوئے اس بات کو آگے بڑھایا اور آج چار کی بجائے یکم کو یہ مجلس یہاں پر مناقض ہو رہی ہے گزارش یہ کہ انہوں نے ہم سے سوال کیا یا ہمارے لوگوں نے ان کو چیلنج کیا اور انہوں نے لکھ کے یہ دیا کہ آپ مختی کے لیے سورہ فاتحہ کی فرضیت دکھائیں آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے صدر صاحب اچھا اب جناب یہ جو صرف مختدی کا لفظ ہے کہ مقتدی کے لیے سور فاتحہ کی فرضیت ثابت کرو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ منفرد اور امام وہ کوئی جھگڑا نہیں میں ان سے ابتدا میں یہ سوال کرتا ہوں کہ آیا منفرد اور امام کے لیے آپ کا وہی نظریہ ہے جو ہمارا نظریہ چونکہ تین حالتیں ہوتی ہیں نماز کی ایک مقتدی ہوگا یا پھر جناب کوئی امام ہوگا یا پھر کیا کہ منفرید ہوگا اس کے علاوہ چوتھی کوئی حالت تقریباً عام حالات میں نہیں بنتی اب انہوں نے پھر مقتدی کو لیا ہے اس کا مقصد یہ عام واضح ہو گئی بات کہ مولانا نعمانی خصوصاً دیوبندی مکتبہ فکر کے جو یہ بزرگ میرے سامنے تشریف فرما ہیں ان کا ہمارے ساتھ صرف مقتدی کے معاملے میں جھگڑا ہے منفرد اور امام کے معاملے میں یہ ہمارے ہم نواں ہیں بلکہ جو نظریہ ہمارا ہے اس کو یہ تسلیم کرتے ہیں اب جناب سوال یہ ہے کہ میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ مقتدی چونکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ مقتدی ہو منفرد ہو امام ہو کوئی بھی ہو جو نمازی ہوگا اگر وہ نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑے گا اس کی نماز نہیں ہے اب جناب سوال یہ کہ انہوں نے تین حالتوں میں سے ایک حالت کو لیا مختی کی حالت کو لیا اس کا مقصد یہ ہے کہ آٹومیٹک خود بخود انہوں نے دو حالتوں میں ہمارا نظریہ تسلیم کر لیا ہے اس میں یہ ہمارے ساتھ اور ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے کہ صرف جھگڑا جو ہے وہ مقتدی کے مسئلے پہ امام کے معاملے میں اور منفرد کے معاملے میں یہ جناب ہمارے ساتھی ہیں ہمارے جناب کیا کہ یہ بھائی ہیں انہوں نے ہمارے نظریے کو تسلیم کر لیا الحمدللہ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ تین حالتوں میں سے دو حالتوں میں ہم اکٹھے ہیں صرف ایک حالت میں ان لوگوں نے ہم سے اختلاف کیا اب میں جناب ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ لے آپ کے نزدیک اس کا سور فاتحہ پڑھنا حرام ہے یا جیسا کہ حنفیا کے یہاں دیوبندیوں کے یہاں مکرو کی دو قسمیں ہیں ایک تحریمی اور ایک تنظیحی اگر مکرو ہے تو ان دو قسموں میں سے کون سا مکرو یا آیا آپ اس بات کو تسلیم کرتے اگر کوئی پڑھ لے بل اگر کوئی سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھ ہی لے تو کیا یہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کی نماز چلو جی ہو گئی اگرچہ اس نے اچھا کام نہیں کیا جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں لیکن چلو پڑھ لی ہوئی یعنی مباح ہے میرا سوال یہ ہے آپ اس کو جناب پہلے طے کر لیں کہ دو حالتوں میں یہ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے بھائی ہیں انہوں نے جناب کیا کہ بڑی دیر کے بعد اس تحریر کے مطابق اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ منفرد اور امام کے معاملے میں یہ ہمارے ساتھ ہے مقتدی کے مسئلے میں جھگڑا ہے اب میرا جو سوال صدر صاحب آپ نے بھی سن لیا میں جناب کیا کہ ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ آیا اگر مقتدی امام کے پیچھے سورے فاتحہ پڑھ لے وہ پڑھنا حرام ہے وہ پڑھنا مکرو ہے پھر مکروح کی جو دو قسمیں ان کے یہاں چلتی ہیں ان میں سے وہ کون سی قسم ہے یا پھر جناب اس سے ذرا نیچے چل کے آیا یہ مباح ہے کہ اس نے پڑھ لیا چلو جی پڑھ لیا اس کی نماز ہوگئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم ان دوستوں کو اتفاق کی دعوت دیتے ہیں ہم نے ان کو ہمیشہ کہا آؤ ہمارے ساتھ جناب کیا کہ مدینے کی بات کرو کسی دوسری جگہ کی بات نہ کرو ہم سارے بھائی ہیں مدینہ مکہ ہمارا مرکز دوسری تیسری جگہ کا نہ کوئی نام لو مسلک کے بارے میں نہ جناب لوگوں کو دعوت دو آؤ مکہ اور مدینہ ہم سارے بھائی اکٹھے ہو کے جناب مکے مدینے کی بات کریں لیکن میرا ایک آپ اس سے ناراض نہ ہوں بلکہ میں ایک ذرا آپ دوستوں کی معلومات کے لیے یہ ارد کرتا ہوں کہ یہ جو کا لفظ ہے آیا یہ کوئی اسلامی لفظ ہے مسئلہ ہنفی تو ہوا کہ مسلمہ ایک فرقہ ہے ہم مانتے ہیں کہ چار بزرگ گزرے ہیں ان کی طرف انہوں نے اپنے آپ کو کسی نے منسوخ کر کے ہنفی کہلوا لیا کسی نے شافی کہلوا لیا کسی نے مالکی کہلوا لیا کسی نے جناب کہ ہم بنی کہلوا لیا چلو لیکن یہ جو دیوبند کا مسئلہ ہے آیا یہ بھی کوئی اسلامی فرقہ ہے یا اسلامی نام ہے یا جناب کہا کہ انہوں نے زبردستی جس طرح اور کافی چیزوں کو ان لوگوں نے جناب کیا کہ اسلام کا جناب لبادہ اڑا کے جناب لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ جناب کیا کہ یہ اسلام ہے یہ اسلام ہے یعنی سینا دھوبی سے میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں ہم لوگ اتحاد کی دعوت دیتے اللہ کی کتاب اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور باقی دیگر جتنی چیزیں ہیں ان کے تابے ہیں ان کا احترام ان کی تکریم ہمارے لیے کیا کہ لازمی اور جناب کیا کہ ہمارے لیے ضروری ہے حضرات گزارش یہ ہے کہ بات الج نہ جائے میرے جو دو سوال ہیں ان کے بارے میں آپ مولانا سے مجھے وضاحت لے دیں میں خاموشی سے سنوں گا آپ نے جو میری بات سن لی میں خوشی محسوس کروں گا کہ اگر وہ یہ فرما دیں کہ منفرد اور امام کے معاملے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں اب مقتدی کی جناب ہمارا جھگڑا ہے تو اس کے بعد جناب ہم مقتدی کے لیے جو سور فاتحہ کے احکام ہیں میں وہ دلائل ذرا پیش کروں گا اور میں ثابت کروں گا کہ جناب کہتے ہیں مقتدی کے لیے نماز میں سور فاتحہ پڑھنا لازمی ہے ضروری ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی اگر صدر صاحب ہم یہاں لڑنے کے لیے نہیں آئے اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت پہ کچھ بوجھ پڑا میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اگر ہمارے کردار سے ہماری گفتگو سے آپ کی طبیعت پہ بوجھ پڑے تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی مفید بات نہیں ہے میں آپ کی بھی ساکاقت سے اب میں ان کو مخاطب نہیں کرتا آپ کی بھی ساکاقت سے میں عرض کروں گا کہ مقتدی کے علاوہ جو دو صورتیں ہیں وہ یہ واضح کر دیں اور پھر اگر مقتدی پڑھ لے تو اس کی جناب صورت واضح کر دیں کہ حرام کیا اس نے یا مکرو فیل کیا یا مباح فیل کیا اب اگر یہ بات واضح ہو جائے گی تو جناب کیا کہ ہمارا ان کا آپس میں پیار ہو جائے گا بالکل آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اذر دیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ سواب دیں گے کہ آپ دو بھائیوں کو اکٹھا کر دیں گے چونکہ وہ دو فٹ تو ہمارے قریب آ ہیں دو مسئلے تو انہوں نے ہمارے مان لیے ہیں وہ کہتے ہیں جی مختی کا جھگڑا ہے صرف آپ اس کے لیے ثابت کریں باقی جناب کیا کہ کوئی بات نہیں ہے چونکہ اس میں یہ ہمارے ہم نواں ہو چکے ہیں اللہ نے بڑا احسان کیا اس مسئلے میں اگر یہ آپ کی بھی وساست سے آپ کی موجودگی میں یہ بھائی ہمارے ساتھ مل جائے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی یہ وضاحت کریں اس بات کی کہ مقتدی امام کے پیچھے اگر سور فاتح پڑھ لے وہ اس نے حرام کام کیا یا اس نے مقرو کام کیا یا اس نے مباہ کام کیا اگر آپ اس مسئلے کی وضاحت لے دیں میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ میں بالکل خاموش رہوں گا آپ جب کہہ دیں گے کہ انہوں نے واقعی آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہے اور آپ مطمئن ہو گئے ہیں تو جناب کیا کہ, پھر کیا بات ہے کہ ہم آپس میں اتنے قریب آ ہیں تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا ہے اللہ وہ بھی طے کرا دے اور جناب کیا کہ میں اپنی دوسری ٹرن پہ مقتدی کے اوپر سورہ فاتحہ کے جو احکام ہیں وہ اللہ کی مہربانی سے آپ کی میں علی رسولہ اما بعض فاعوذ باللہ من بسم اللہ الرحمن آج ہم یہاں پر ایک خالص علمی مسئلہ اس کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات دیکھنے کے لیے ثابت کرنے کے لیے کہ ہم دونوں فریقوں میں سے کون سا فریق ہے جو کتاب و سنت کے مطابق اس مسئلے کو ماننے والا ہے اس بات کے لیے ہم یہاں پر دونوں فریق اکٹھے ہوئے ہیں اس لیے میں تو اپنی اس باری میں کوشش کروں گا اور آئندہ بھی ان اللہ عزیز میں یہی کوشش کروں گا کہ میں انتہائی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ آپ کے سامنے قرآن و حدیث کے دلائل پیش کروں اللہ پاک مجھے توفیق عطا فرمائے میرے مقابل مولانا شمشاد سلفی نے بجائے دلیل دینے کے جو صدر صاحب نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپ جس مسئلہ موضوع کے لیے آئے ہیں اس کو قرآن و حدیث کے مطابق ثابت کریں اب چاہیے یہ تھا وہ اپنے دعوے کی وضاحت کر کے اس کے بعد اس کو قرآن و حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے لیکن بجائے ثابت کرنے کے انہوں نے ابتدائی ایسی کر دی کہ انہوں نے پتہ نہیں چیلنج کیا یا کیا کیا حالانکہ جب خود ان کے پاس تحریر موجود ہے اور اس کے اندر صاف لفظ لکھا ہوا ہے کہ اہل حدیث حضرات کی طرف سے چیلنج کیا گیا ہے اس لیے یا چیلنج کیا یا فلاں کیا یہ کہنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے اسے کہتے ہیں بنا الاسد الفاصد یا اسے یوں کہا جاتا ہے کہ خشت اول چون حد میں مار کج تاسریا و دیوار کچ انہوں نے بنیاد عجیب ڈال دی اب چاہیے تو یہ تھا اپنے مسلک کی یہ وضاحت کرتے وہاں پر شاہ موجود ہے چیلنج دینے والا ہمیں چیلنج دیتا ہے سورہ فاتح خل فل امام اور بریکٹ کے اندر خود اس نے لفظ لکھا ہے مقتدی یعنی وہ ہمیں چیلنج کر رہا ہے مخصوص طور پر مقتدی کے لیے امام اور منفرد کے لیے نہ اس نے ہمیں چیلنج کیا نہ اس مسئلہ میں ہم نے اس کا چیلنج قبول کیا آپ مولانا ذرا بار بار اور ذرا پڑے اپنی اس کو ذرا غور کریں اس کو سوچیں تحریر کیا ہے تحریر آپ کے سامنے ہے جن کو آپ نے بلایا وہ ہمیں چیلنج دے رہی ہیں خلف الامام اگے بریکٹ میں خود لکھتے ہیں مقتدی جب انہوں نے چیلنج دیا مقتدی پر ہم نے چیلنج قبول کیا مقتدی پر تو موضوع متعین ہو گیا مقتدی لہذا سارا مناظرہ ہونا ہے مقتدی کے اسی موضوع پر اسی کو ہم نے ثابت کرنا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں لیکن مولانا کہتے ہیں جی تین حالات ہوتے ہیں فلا ہوتا ہے اگر ان کے آدمیوں نے ہمیں امام اور منفرد کے مسئلے میں چیلنج دیا ہوتا پھر ہم نے اس مسئلے میں ان کی کوئی ہم نے کی ہوتی یا چیلنج قبول کیا ہوتا تب تو اس مسئلے کو چیڑنے کی ضرورت تھی لیکن جب آپ کو ایک بات کے لیے بلایا گیا ہے تحریر آپ کے سامنے ہے اس کو ذرا پھر بغور پڑھیں اس کے اندر توجہ کریں غور کریں آپ کو پتہ چلے گا جس بات کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کریں اور چونکہ میں جانتا ہوں ہم نے ان ساتھیوں کو دیکھا ہوا ہے اور اب بھی انشاءاللہ شاء اللہ عزیز آپ کے سامنے سب کچھ ظاہر ہو جائے گا اب انہوں نے وقت گزارنے کے لیے کوئی ادھر کی باتیں کوئی ادھر کی باتیں پھر اپنے دعوے کی وضاحت نہیں کی مجھ سے دعوے کی وضاحت پوچھتے پوچھتے ساتھی مدینہ کا مدینہ اور مکہ کی بات کرنی چاہیے کسی اور شہر کی بات نہیں ہونی چاہیے حالانکہ ہم کہتے ہیں مکہ اور مدینہ کی بات بھی نہیں اصل ہے مکہ اور مدینہ میں جو پیغمبر رہا بات ہے اس پیغمبر کی آج دیکھنا یہی ہے اور انشاءاللہ شاء آپ کے سامنے ثابت ہوگا اور ظاہر کیا جائے گا کہ کتاب اللہ کیا کہتی ہے اور رسول اللہ کی حدیث کیا کہتی ہے اس لیے نہ مدینہ شہر کی طرف جانے کی ضرورت ہے نہ مکہ شہر کی طرف جانے کی ضرورت ہے نہ طوفا شہر کی طرف جانے کی ضرورت ہے نہ دیوبند شہر کی طرف جانے کی ضرورت ہے شہروں کی تقلیدیں آپ کریں وہ بے شک کرتے رہیں ہم اتباع کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر خم اس مسئلے میں دیوبند کوئی اسلامی نہیں فلاں نہیں دیوبند نہیں ہے تو روپڑی اور سنائیے یہ فلاں کو یہ اسلامی ہے یہ کیا چیز ہے یہ خمکھا چھیڑنے کی ضرورت کیا ہے جو اصل موضوع ہے اس کو چھیڑا جائے اس سلسلہ میں اب سب سے پہلے مولانا کے لیے ضروری یہ تھا کہ مدعی جو ہیں تو اپنا دعوت کم واضح کرے مثلا یہ کہتے ہیں مقتدی چونکہ جھگڑا تو ہے فی الحال چیلنج انہوں نے دیا ہوا ہے ہمیں مقتدی پر ہم نے چیلنج قبول کیا ہوا ہے مقتدی پر لہٰذا مقتدی کے لیے انہوں نے بتانا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنی فرض ہے واجب ہے سنت ہے مستحب ہے یا سورہ فاتحہ جو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی جو صحابہ نہیں پڑھتے رہے آخر آپ بھی مانتے ہیں اور ماننے گے اور میں مناؤں گا ان شاء اللہ عزیزن سے کہ یہ مسئلہ کوئی اب کا اختلافی نہیں ہے صحابہ سے اختلافی چلا رہا ہے بعض صحابہ امام کے پیچھے پڑھنے کے قائل تھے بعض قائل نہیں تھے اب یہ جو کہتے ہیں کہ جنہوں نے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی مقتدی فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی جو صحابہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھتے تھے ان کی نماز ہوئی یا نہ ہوئی منترا متعمد فقد کفر کہیں وہ فتو تو ان پہ منتبک آپ نہیں کرتے اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے دعوے کی وضاحت کریں اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ آپ نے واضح کرنا ہے کہ سورہ فاتحہ تو پڑھنی ہے مسل مقتدی نے سورہ فاتحہ کے علاوہ آخر قرآن کی ایک سو تیرہ تو اور بھی موجود ہیں ایک سو تیرہ مقتدی نے آیا پڑھنی ہے وہ بھی ضروری ہیں فرض ہیں واجب ہیں یا وہ حرام ہیں ان کو نہیں پڑھنا آخر انہوں نے یہ بھی وضاحت کرنا ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی رکو کے اندر آ کے شامل ہو جاتا ہے تو آیا رکو کے اندر شامل ہونے کی وجہ سے فاتحہ نہیں پڑھی آیا اس کی نماز ہو گئی یا نہیں ہو گئی مولانا آپ اپنے عقیدے کی وضاحت کریں اپنے دعوے کی وضاحت کریں اس لیے خان خواہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ سے یہی کہوں گا اپنی باری کے اندر اپنے دعوے کی وضاحت کی دیئے. جب تک آپ کا دعوی واضح نہیں ہو جاتا آپ اس وقت تک اپنے دعوے پر کوئی دلیل صحیح معنوں میں پیش نہیں کر سکتے اپنے دعوے کو واضح کیجیے اور جو ہم سے انہوں نے سوال کیا ہے چونکہ میں ابھی آپ کے سامنے دلائل مختلف پیش کروں گا جس کے اندر یہی ہوگا کہ مقتدی جو ہے اس کو امام کے پیچھے پڑھنے کی اجازت کوئی نہیں سورہ فاتحہ ہو یا کوئی اور سورت ہو بالکل اسے کوئی پڑھنے کی اجازت نہیں سات قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے کہ اسے حکم ہے چپ رہنے کا چونکہ حکم ہے چپ رہنے کا اور حکم کی جو آدمی خلاف ورزی کیا کرتا ہے وہ حرام ہوا کرتی ہے اس لیے ہمارے نزدیک جو آدمی امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھا کرتا جانتا بھی ہے پڑھتا نہیں ہے وہ ہمارے اس اس قانون کے مطابق قرآن پاک کے حکم حدیث کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے ہمارے نزدیک ضروری یہ ہے کہ مقتدی جو ہے وہ بالکل خاموش رہے اسے کوئی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اب اس کے ساتھ ساتھ چونکہ مولانا نے تو وقت جی وقت ادھر ادھر ضائع کر دی پہلے تو میں نے واضح کر دیا اب آپ وضاحت کے ساتھ آپ نے اپنا دعویٰ پہلے واضح کرنا ہے دعوے کو واضح کرنے کے بعد آپ نے قرآن و حدیث کے مطابق اس پر دلائل کا سلسلہ شروع کرنا ہے میں نے اس کے مقابل میں اپنے عقیدے کی اور بھی آپ کے سامنے بے شک وزار کرتا چاہوں ہم گا ہمارے اندر کوئی بخل نہیں انشاءاللہ شاء ہم سب کچھ آپ کے سامنے ظاہر کریں گے لیکن آپ بھی اپنے دعوے کو کم از کم واضح کریں آپ کو چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں آپ کے سامنے یہ جو بات پیش کر رہا ہوں کہ مقتدی کو امام کے پیچھے پڑھنے کی اجازت نہیں سب سے اول نمبر دلیل ہوتی ہے کتاب اللہ کتاب اللہ کے بعد ہوتا ہے حدیث رسول اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث چونکہ اول نمبر ہے کتاب اللہ سب سے پہلے ہم نے دلیل پیش کرنی ہے کتاب اللہ سے اور میں تو آپ کے سامنے کتاب اللہ کی ایک آیت پیش کر رہا ہوں اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر میں نے پہلے جناب سے گزارش کیا تھا کہ کہ آپ کی وساطت سے میں ان سے یہ بات صدر صاحب میں اس لیے جناب سے مخاطب ہوں کہ تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی شکوا یا شکایت پیدا نہ ہو میں نے آپ کی وساطت سے جو کچھ باتیں ان تک پہنچائی تھیں آپ دھیان داری سے مجھے فرمائیں کہ انہوں نے ان کو ٹچ کیا بالکل نہیں وہ بات گول کر گئے گزارش یہ ہے کہ کون آدمی ایسا ہے کہ جو چلتے چلتے آدمی کو کہ میرے سے مناظرہ کر لو اوجھی میرے سے یوں کر لو فلاحے مسئلے پہ میں نے نبید صاحب سے پوچھا ہے کہ آپ کو ان کو چیلنج دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کا پس منظر کیا ہے اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے اب مولانا نومانی صاحب ویسے ذرا زور سے بول بول کے نا ہمیں جناب چاہتے ہیں کہ یہ ذرا سمجھے کہ جو جی بڑے بولنے والے آدمی میں تو آپ کی اجازت سے جب آپ مجھے فرما دیں گے نا کہ ہاں جی اب آپ بھی بولیں فل سپیکر کھولیں میں پھر کھولوں گا میں نے اب آپ کو مطمئن رکھنا ہے میں آپ کو بابتا ہوں مولانا نومانی کو نہیں آپ کو م... آپ جو فرمائیں گے میں نے وہ کام کرنا چونکہ ہم اتفاق جناب گزارش یہ ہے نوید صحابی یہاں پر بیٹھے ہیں آپ ان سے پوچھ لیں کہ یہ چیلنج دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی مولانا یہاں پر تشریف لائے یعنی آپ کی اس منڈی میں انہوں نے خام خاں ہمارے اوپر جناب کیچڑ اچھالا لے دے کی تو ہمارے جناب کیا کہ دوستوں کو مجبوراً ان کو کہنا پڑا کہ جناب اگر آپ یہاں جلسے میں کہہ رہے ہیں تو جناب پھر کیا کہ آپ ایسے کریں بھی ہمارے ساتھ اس پہ مناظرہ کر لیں اس میں مولانا کوئی ایسی بات نہیں جس سے آپ گھبرا رہے آپ نے یہ شرارت پہلے خود چھیڑی جلتا ہے آم میں وہاں پر ہمیں رگے وہاں پر ہمارے اوپر کیچڑ اچھالا اور آپ یہ سمجھتے تھے کہ یہاں پر اس کا جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا الحمد للہ ہمارے میں اللہ کی مہربانی سے اتنی طاقت اور قوت ہے قرآن و حدیث کی کہ ہم جناب ہر اس مسلک کا جس کا تعلق مکے اور مدینے سے نہیں ہے ہم نے آج تک اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور آئندہ بھی کریں گے مولانا نے کیسی ویسے مولانا نومانی ہے تو ویسے قابل مبارکباد آج جناب کیا کہ بالکل مانگے کہ نہ مدینے جاؤ نہ مکے جاؤ نہ دیو جاؤ ان کی چیز ذرا آپ سن لیں افسوس جب آپ کے سامنے یہ لفظ کہہ رہے تھے کہ نہ مکے جاؤ نہ مدینے جاؤ نہ دیوبند جاؤ اب جناب میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ یہ آئندہ کم سے کم مکی اور مدنی تو یہ پہلے نہیں کہلواتے اب یہ دیوبندی اپنے آپ کو نہ کہلوائیں چونکہ انہوں نے آج یہاں پر اقرار کر لیا ہے کہ جناب شہروں کی طرف نسبتیں چھوڑو آج مولانا نومانی نے کیسی بات کہی اللہ آپ کو جزائے خیر دے آج جناب آپ مان گئے کہ جناب یہ دیوبند والا بھی سلسلہ جو آنے یہ نہیں تھی اور مدینے والا بھی تھی, اکنی مدینہ والا بھی تھی اکنی لو کر کیسی بات ہے جناب گزارش یہ کہ جس پس منظر میں ان کو چیلنج دیا گیا آپ ذرا نویز صاحب سے پوچھ لیں آیا ہمارے آدمیوں نے ان کو ویسی چھیڑ دیا بلا بجاتا نہیں چھیڑا جاتا انہوں نے جناب بات کی تو تب جناب کیا کہ ہمارے آدمیوں نے جناب کیا کہ ان کو چیلنج دیا اب رہا جناب مسئلہ یہ دیکھا میں نے آپ کو پہلے کہا تھا میں اتفاق کی دعوت دے رہا ہوں میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ دو مسئلے ہمارے تسلیم کر چکے ہیں اب یہ ایک رہ گیا ذرا اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دو تو جناب آپ ہمارے قریب آ جائیں ہمارے سینے سے لگ جائیں آپ ہمارے بھائی ہیں میں اتفاق اور اتحاد کی دعوت دے رہا ہوں اب وہ دو باتیں یہ گول کریں گے میں آپ کی وساس سے اپنی یہ عرض ان تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ امام اور منفرد کے لیے سورہ فاتحہ کا جناب انہوں نے وہ نظریہ قبول کر لیا ہے جو اہل حدیث کا ہے یا اس سلسلے میں ابھی یہ جناب کیا کہ بات چھپائے میں میں آپ سے عرض کرتا ہوں آج یہاں پر واضح ہوگا کہ یہ امام اور منفرد کے مسئلے میں مختدی کے سورہ فاتحہ کے معاملے میں مخلص نہیں ہے اسی لیے انہوں نے झगड़ा जो جھگڑا جو ہے اس کو ذرا یہ लोगों ہیں کہ لوگوں کی نظروں میں دھول جھونکی جائے میں ارض کروں گا میں سابت کروں گا کہ ان کے مذہب میں है मैं کے ساتھ اتنی دشمنی ہے میں وہ عبارتیں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا نوزب اللہ استخر اللہ آپ جب وہ عبارت سنیں گے آپ چیخ اٹھیں گے فاتحہ سے ان کو دشمنی کیوں اس کا سبب اس لیے کہ جناب نہ یہ سور فات جنازے میں پڑھیں نہ جناب کیا کہ یہ مختلف کو پڑھنے دیں اور نہ جناب کیا کہ یہ جو آخری دو رقطے ہوتی ہیں ان میں یہ پڑھیں اور پھر آپ پتا کیا کہتے ہیں جی آپ واضح کریں فرض واجب سنن اور جناب کیا کہ تیسری بات چوتھی بات گول کر گئے میں ان کو چیلنج کرتا ہوں نومانی صاحب آپ کو واسطہ نہیں پڑا آج میں جناب آپ سے پوچھوں گا کہ آپ مجھے جو آپ کی کتابوں میں یا آپ کی زبان میں یہ کہ نماز کے اتنے فرائض ہیں نماز کے اتنے واجبات ہیں نماز کے اتنے سنن ہیں آج اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یا امام ابو حنیفہ سے سند کے ساتھ میری شرط صدر صاحب آپ یاد رکھے سند کے ساتھ نماز کے فرائض نماز کے واجبات نماز کے سنن نماز کے مستحبات جو ان کی کتابوں میں لکھے ہیں وہ یہ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کریں اور جناب سے عرض ہے کہ انہوں نے بات گول پتا کیوں کہتے ہیں جی ہم تو جناب قرآن حدیث کو مانتے ہیں جناب اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ان کی ایبا... کتاب سے ایک عبارت جواب فرمائیں گے جب آپ مناسب مجھے کہیں گے میں ان کی ایک کتاب سے قرآن اور حدیث کے بارے میں یا قرآن اور حدیث کے مقام کے سلسلے میں ایک عبارت پڑھ کے حضور کو سنانا چاہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کا ان کے نزدیک مقام کیا ہے اب اگر ان کا جناب مکہ مدینے سے یا قرآن حدیث سے کوئی تعلق ہوتا یہ جو فطا حنفیہ کا جناب کیا کہ انہوں نے ایک مسئلہ چلایا ہوا ہے اس کی ان کو ضرورت کیوں پیش آئی اگر قرآن حدیث سے ان کو کوئی لگاؤ ہوتا تو یہ جناب کیا کہ فقہ ہنفیہ کی اتنی موٹی کتابیں جن میں سب سے زیادہ بک سور فاتحہ کے بارے میں اگلا گیا ہے اگر آپ اجازت دیں اور آپ ضمانت دیں کہ میں آپ کو سور فاتحہ کے بارے میں ان کی کتاب سے نعوذ باللہ استفر اللہ یہاں تک لفظ آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو نقصیر جاری ہو جائے تو کے مطابق اور سورہ فاتح سور فاتح جناب پشاب سے بھی لکھ لو تو تب بھی کہتے ہیں اگر وہ سمت ہے نا کہ اس میں شفا ہے تو سور فاتحہ پشاب سے بھی لکھنا جائز ہے شفا حاصل کرنے کے لیے جن لوگوں کا یہ حال ہو کہ سور فاتحہ کو پیشاب سے لکھنے کو جائز سمجھے جنازے میں نہ پڑھیں مختی کو نہ پڑھنے دیں وہ لوگ جناب دعویٰ کریں کہ جی ہم قرآن و حدیث کے دلائے صدر صاحب میں نے آپ کو پہلے واضح طور پر کہا کہ میں اپنا دعویٰ اللہ کی مہربانی سے قرآن حدیث سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں صرف آپ یہ وضاحت کرا دیں کہ آیا مقتد امام کے لیے سور فاتح کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ منفرد کے لیے یہ سور فات کو کیا جناب درجہ دیتے ہیں اگر یہ یہ وضاحت کر دیں تو ان کی جان نکل جائے گی یہ اس کی وضاحت نہیں کریں گے کیوں اس لیے کہ ان کے ہاتھی والا حسابین کا ان کے دکھانے کے کچھ اور دانت ہیں کھانے کے کچھ اور ہیں لوگوں کو یہی کہیں گے کہ جی سورے فاتیا یوں ہیں یہاں ہیں لیکن جناب ان کی کتابوں سے اگر سجا صاحب میں ثابت نہ کروں آپ جو چاہیں جناب کیا کہ ہمارے بارے میں ریمارک ادا کریں لیکن ہم آپ سے انصاف کی توقع کرتے ہوئے یہ میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جناب کیا کہ دیوبند یہ چھوڑ چکے ہیں مدینہ یہ چھوڑ چکے ہیں مکہ یہ چھوڑ چکے ہیں اب ذرا وہ فرائض واجبات اور سنن کی جو انہوں نے بات کی وہ جناب ثابت کر دیں اور م... امام اور منفرد کے لیے ان کا جناب سور فاتح کے بارے میں کیا عقیدہ ہے جناب یہ وہ ثابت کر دیں اور پھر جناب ایک آپ کی توجہ کے لیے ایک بات اور میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ انہوں نے یہ جو نماز کی تقسیم وہ جناب ثابت کر دیں اور مک... امام اور منفرد کے لیے ان کا جناب سورہ فاتح کے بارے میں کیا عقیدہ ہے جناب یہ وہ ثابت کر دیں اور پھر جناب ایک آپ کی توجہ کے لیے ایک بات اور میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ انہوں نے یہ جو نماز کی تقسیم کی ہے نا کہ نماز میں اتنے فرائض ہیں نماز میں اتنے واجبات ہیں نماز میں اتنے سنن ہیں نماز میں اتنے مستحبات ہیں حضرت اگر آپ غور کریں تو نماز کو بے بکت بنانے کے لیے انہوں نے جناب ٹکڑے ٹکڑے کر کے نحمد رسول ہل کریم الجا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں لو آپ اپنے دام میں سیاد یاد مولانا نے اس باری کے اندر بھی کیا کیا اب اصل تو یہ فرض ہے صدر صاحب کا کہ جس موضوع پر انہوں نے ہمیں اکٹھا کیا ہے اگر بالفرض ہم میں سے کوئی اس موضوع سے ہٹ کر بات کرتا ہے تو اس کو وہ چپ کرائیں موضوع کی پابندی کرائے اگر نہیں کرتا تو اس کی شکست کا فیصلہ کریں جس موضوع کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں چونکہ اس موضوع پر مولانا کا دامن قرآن و حدیث سے خالی ہے اور انشاءاللہ اللہ آپ کے سامنے ثابت ہوگا کہ یہ خالی رہے گا چونکہ اس مسئلے میں دلائل ہیں نہیں انہوں نے وقت پورا کرنا ہے اب دو گھنٹے کوئی ادھر کی باتیں کر کے کوئی ادھر کی باتیں کر کے مقصد کیا ہے دو گھنٹے چلو جی کچھ گزار لیے جائیں مولانا نے اس میں بڑا جی اس کا پس منظر کیا ہے آپ نے آ کر مسئلے کو چھیڑا مولانا ایک پہلے غلط بنیاد بنا لیتے ہیں پھر غلط بنیاد پر ہمیں خا مخواب کچھ کہنا شروع کر دیتے مولانا آپ کو پتا ہونا چاہیے یہاں پر میری تقریر کرنے سے پہلے ایک اور صاحب یہاں آئے تھے اور جو مسلک حکا علماء اہل سنت وال کے خلاف جو کچھ انہوں نے زہر اگلا تھا وہ یہاں منڈی بہود کے تمام عوام کو پتا ہے مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت کوئی نہیں پھر خماخا پات دشمنی فلاں ہے فلاں ہے اور مولانا چونکہ ماشاءاللہ پڑے ہوئے بھی کچھ ایسے ہی ہیں جب کہتے ہیں واجبات اور سونون یہ سونون کیا ہوتا ہے مولانا کو یہ بھی پتہ نہیں کہ لفظ سونون ہے یا لفظ سنن ہے اتنا بھی مولانا کو کوئی پتہ نہیں اور کہتے ہیں فرائض واجبات اور کہتے ہیں میرا یہ مخاطب ہے یہ بھی پتہ نہیں کہ لفظ لفظ مخاطب ہوتا ہے لفظ کیا ہوتا ہے ہے ہے یہ کیا کیونکہ علم سے تو دامن ان کا خالی ہے اس لیے انہوں ادر ادھر باتیں کر کے وقت گزارنا ہے لیکن انشاءاللہ مولانا شمشاد صاحب آج آپ کو انشاءاللہ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ مار دی جائے گی کہ آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ پھر خم, خم جی میں ایسی عبارتیں دکھا سکتا ہوں فلاں کر سکتا ہوں مقصد کیا ہے تاکہ اس موضوع سے جان چوٹ جائے یہ سر پڑ گیا بڑی مصیبت ہے یہ تو کون قرآن و حدیث سے اب مسئلہ ثابت کرے یہ تو ان کے لیے بن گئی آپ مشکل اس لیے چاہتے ہیں کہ اور موضوعوں کی طرف بات چلی جائے میری جان چھوٹ جائے مولانا آج بڑی مشکل سے بڑی مدت کے بعد آپ پھنسے ہیں آج ان آپ کی جان نہیں چھوٹے گی پھر فرائض واجبات وہ جی اس کو قرآن و حدیث سے ثابت کر دیا جائے پلان کر دیا جائے پھر کنفی کو ثابت کر دیا جائے مقصد کیا ہے سارا تا کہ موضوع سے خود ہٹنا چاہتے ہیں ہمیں بھی ہٹانا چاہتے ہیں لیکن میں صدر صاحب سے یہی ارض کروں گا کہ ان کو پابند کریں موضوع کے اندر یہ رہیں موضوع کے اندر رہ کر قرآن و حدیث سے اپنے مسلک کو واضح کریں جس کے لیے آپ کو منڈی باؤدین کے اہل حدیث یوتھ فورس کے ساتھیوں نے جس کے لیے آپ کو بلایا ہے مولانا آپ وہ کام کریں میں آپ کے سامنے چونکہ انہوں نے دلائل کوئی پیش نہیں کیے اور ہم نے ادھر ادر کی باتیں نہیں کرنی ہم نے انشاءاللہ اللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پر تقیہ اور بھروسہ کر کے ہم نے قرآن و سنت کے دلائل پیش کرنے ہیں اس لیے میں تو قرآن و سنت کے دلائل پیش کرنے لگا ہوں مولانا کی آگے مرضی ہے جو کچھ کرتے رہیں اور میں نے ان سے دعوے کی جو وضاحت اب تک کرائی تھی کوئی دعوے کی وضاحت بھی اب تک نہیں کی میں آ رہا تھا میں آیت پڑھنے لگا تھا قرآن پاک کی کیونکہ سب سے اول نمبر ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید جب کوئی مسئلہ اختلافی بن جائے صاف فیصلہ یہی ہے فرد الاور رسول عتی اللہ ور رسول پہلے عتی اللہ اللہ کی بات مانیے پھر رسول پاک کی بات مانیے اول نمبر اللہ کی کتاب قرآن مجید قرآن مجید سے میں آپ کے سامنے دلیل پیش کرنے لگا ہوں جو ہمارا مسلک ہے کہ امام کے پیچھے جو مقتدی ہو اس مقتدی کو چپ رہنے کا حکم ہے قرآن پاک کی آیت ہے وَإِذَا الْقُرْآنُ, لَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اذا القرآن جب قرآن پڑھا جائے تو تم توجہ کرو کان لگاؤ ان سے اب قرآن پاک کی یہ آیت اگر اسی صرف آیت کو دیکھا جائے تفسیر باقی شان نزول باقی تمام چیزوں سے ہٹ کر قرآن پاک کا صاف فیصلہ ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم چپ رہو تمہیں ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوئی اجازت کوئی نہیں ہے میرے پاس یہ موجود ہے تفسیر ابن جریر اس کے اندر اذا اضاف کا شان نزول لکھا ہوا ہے تفسیر ابن جریر اذا اضافر جب قرآن پڑھا جائے جب سے مراد کون سا وقت ہے جیسم لہو ونستو تم چپ رہو تم سے مراد کون ہے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن لوگوں نے قرآن پڑھا تھا صحابہ کرام جو پیغمبر کریم کے شاگرد ہیں جو انہوں نے قرآن کی تفسیر سیکھی محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ابن جریر صفح ہے 110 اور یہ میرے پاس جو ہے اس کا یہ نو جلد نمبر نو ہے پارہ نو چونکہ اس کے اندر موجود ہے حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدثنا ابو قریب کال حد البیو ابن ابھی بشیر ابن جابرن قال یہ یہاں پر اس طرح لکھا ہوا ہے اصل میں ہے وہ دوسری روایات کو ملا کے پتہ چلتا ہے کال صلاح ابن مسعودن نا سکر فلم من اما آنا اما آنا قرع القرآن عبداللہ ابن مسود نے نماز پڑھائی نماز کے بعد مسئلہ سمجھایا چونکہ بعض لوگوں نے ان کے پیچھے یقر پیچھے پیچھے انہوں نے بھی کراط کی انہوں نے کراط کی تو حضرت عبد اللہ ابن مسود نے فرمایا تمہیں ابھی تک بات سمجھ نہیں آئی قرآن کی یہ آئے تمہیں پتہ نہیں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم چپ رہو اب واقعہ ہے نماز کا نماز کے اندر گویا کہ وہ کہتے ہیں اللہ پاک مقتدیو تم کو کہہ رہا ہے کہ نماز کے اندر یہ جب سے مراد ہے نماز کا وقت جب یہ قرآن پڑھا جائے نماز کے اندر تو تم چپ رہو کما کو ملا جس طرح تمہیں حکم دیا اللہ نے اللہ پاک نے تمہیں حکم دیا ہے کہ قرآن پڑھا جائے نماز کے اندر تو تم چپ رہو تفسیر ابن جریر سے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا اس کے ساتھ یہ ہے میرے پاس کتاب القراۃ البکی اس کا ہے صفحہ نواسی یہ جو میرے پاس تباہ ہے میں باسن پڑھ رہا ہوں حدثنا ابو الحسن محمد بن الحسین ابن داؤود العلو رحمہ اللہ کالا اخباران ابو الحسن علی محمد ابن قال حدسنی محمد ابن الحسین الحماتی بغدادی کالا حدسنا حد الفی کال حدسنا منصور سمکی منصور مسعدی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن مسعود کی حدیث کال فل قرآ خلفل خلف کرم خلف یہ جس پہ چیلنج ہے جس کے لیے مولانا کو یہاں بلایا گیا ہے جس چیلنج کو ہم نے قبول کیا ہے اس میں فرماتے ہیں جسے تجھے حکم دیا گیا الامام پیچھے پڑھنا نہیں چاہیے انست تو چپ رہے امام کی کرا تجھے کافی ہے کما مرتا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 یہ ان کے بارے میں فرمائے کہ انہوں نے وہ کام یعنی بکول ان کے اللہ کے حکم کے خلاف کیا ہے جو پڑھتے تھے صحابہ یہ آپ خدا کے لیے نوٹ لے لیں لکھ لیں اس بات کو ان صحابہ کے بارے میں آپ ان سے فیصلہ لے لیں جن کو بکول ان کے اپنے انہوں نے کہا کہ کچھ صحابہ پڑھتے بھی ذرا ان کے بارے میں آپ نوٹ لے لیں اور پھر جناب وہ بات کہ منفرد کے لیے سور فاتحہ کا کیا حکم امام کے لیے سورے فاتحہ کا کیا حکم پھر جناب جنازے میں نماز جنازہ میں حنفیوں کے لیے کیا جناب کیا کہ سور فاتیا کا مقام نہیں بتائیں گے یہ مر جائیں گے لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ سور فاتحہ نماز جنازہ میں پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے بات گول کریں گے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 آپ کو اس وقت کہ اب آپ فکا حنفیہ سے جناب اس طرح بھاگیں گے کیونکہ فکا حنفیہ میں سور فاتحہ کی جو اہمیت ہے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 فاتحہ کا کیا حکم ہے منفرد کے لیے فاتحہ کا کیا حکم ہے پوچھ کے تو آپ کو روشنی ہو جائے گی. نہ یہ مفتی کے لیے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ مانتے ہیں اور جناب سور فاتحہ کی جو اہمیت ہے ان کے نزدیک وہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں دوسری ترن میں وہ عبادت آپ کو پڑھ کے سناؤں آپ حیران رہ جائیں میں نے پہلے کہا تھا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 واجبات اور سنن کے بارے میں ضرور آپ سے پوچھوں گا کہ یہ اللہ کی کتاب سے دکھائیں یہ اللہ کے رسول کی حدیث سے دکھائیں اگر آپ نہیں دکھائیں گے اور بلکہ کیا کہ دانت آپ نکالنے کی کوشش کریں گے غیر پارلیمانی انداز میں تو میں صدر صاحب کی توجہ مبدول کراؤں گا کہ سنجیدہ لوگ دانت نہیں نکالتے ہوتے ایسی مجلسوں میں آپ تو ایسے بیٹھے ہوئے جیسے خدا نا خاصہ کوئی جناب کیا کہ عام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں میں نے صدر صاحب کی توجہ آپ کی طرف مبدول کرائی اور اب جناب میں آپ سے پھر وہی سوال کروں گا کہ یہ جو ہوا ایزا کوریل قرآنوں میں اس کی بھی صدر صاحب جو حقیقت ہے واضح کروں گا ان کے علماء نے وہ جناب اپنے بطور مستدل پیش ہی نہیں کیا یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے ہمارا مدعا ثابت نہیں ہوتا میں نور الانوار کی تارز کی بحث میں ابھی آپ کے سامنے یہ عبارت پیش کروں گا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 مولانا اب تک آپ نے کیا کیا یہ جتنے آپ جو کچھ کر رہے تھے فاتح دشمنی پیشاب سے پلان ہاتھی کے دانت گدے پلان یہ جو کچھ آپ کچھ کرتے رہے یہ آپ کی پارلیمانی زبان تھی آپ کو کچھ خیال نہیں آیا خانہ خدا میں بیٹھے سنت رسول چہرے پہ ہے سامنے قرآن و حدیث اور باقی کتابیں پڑی ہوئی ہیں کچھ اپنے آپ کو خود انسان کو شرم اور حیا آنا چاہیے غیر پارلیمانی لفظ آپ استعمال خود کرتے ہیں اور کہتے ہمیں ہیں میں ان شاء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 سوائے اس کے اور انہوں نے آج کچھ نہیں کرنا کبھی کہیں گے یا فلا مقصد کیا ہے جو اصل موضوع ہے اس سے جان چھوٹا ہے حالانکہ یہ ادھر ادھر باتیں کرنے کی ضرورت نہیں کہ جی سے کیوں چڑھ رہے ہیں چڑنے کی بات نہیں ہے بات یہ ہے جو اصل موضوع ہے جس کے لیے ہم خانہ خدا میں آئے خدا کے بندوں پہلے اس کو تو طے کر لو اصل میں تو جس کام کے لیے آئے اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے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 ناجائز ہیں حرام ہیں ان کا حکم بتائیے اس کے ساتھ ساتھ جو رکوع کے اندر مل جائے تو اس کی آگے رکعت ہو جاتی ہے یا نہیں اس کا آپ حکم بتائیں اس کے علاوہ جو صحابہ فاتحہ نہیں پڑتے تھے ان کے متعلق آپ کا کیا فتویٰ ہے باقی کہتے ہیں انہوں نے آج چلو آج مکہ بھی چھوڑ دیا کہتے ہیں مکہ نہ جاؤ کہ یہ بات کون سی ہوئی ہے مکہ نہ جاؤ یا مدینہ نہ جاؤ یا دیوبند یا فلاں بات تو یہ ہو رہی ہے دلیل ہے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مکہ والے لوگوں کی بات دلیل نہیں مدینہ والے لوگوں کی بات دلیل نہیں دیوبند والے لوگوں کی بات دلیل نہیں دلیل ہے خدا کا قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان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 ایک آیت بتا دیں صرف ایک آیت جس آیت کی تشریح کس طرح صحابہ آبا اکرام نے کی ہو اور اس آیت کے اندر اللہ پاک نے حکم دیا ہو مقتدیوں کو کہ تم امام کے پیچھے فاتحہ ضرور پڑا کرو فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور فاتحہ کے علاوہ باقی ایک سو تیرہ صورتیں نہ پڑا کرو یہ اگر ایک آیت پیش کر دیں ایک آیت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 اس آیت کے متعلق وہ امام احمد سے نقل کرتے ہیں زکارا احمد فی ذال کہ اللہ پاک نے یہ جو آیت اتاری ہے ضا قر القرآن یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی اس پر اجماع ہے اس پر اجماع ہے مولانا اس پر اجماع ہے اور اب آج کمانا یہ بنتا ہے خدا تمہیں کہہ رہا ہے کہ اے مکتد تم چپ رہو تمہیں پیچھے پڑنے کی اجازت کوئی نہیں اب جو آدمی خدا کے قرآن کو ماننے والا ہے کم از کم وہ آدمی تو اس طرح نہیں کرے گا کہ مولانا کی طرح ہم کا کر کے اڑ جائے اور کہے آگے مناظروں کے لیے اور ہم خطر کر کے کہانی پر احتیاط کرنے کے لیے طل بیٹھے اس کے ساتھ پہلی دلیل سی اللہ میں نے کتاب اللہ سے دلیل پیش کی اور اس کے بعد میں اپنے مقابل کو کہہ رہا ہوں ایک آئٹ لائیے یہ قائد اور اس کی تشریح اس طرح سے آبا کر نے کی ہو اور اللہ پاک نے حکم دیا ہو کہ تم امام کے پیچھے فاتحہ ضرور پڑھا کرو اگر خدا سے قرآن سے یہ ثابت کر دے میرے اندر زند نہیں ہم ان کے مسلک کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے لیکن آپ پورے مناظرے میں دیکھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ ان شاء یہ نصابت کر سکیں گے اور تا اگر ان کو زندگی دے دی جائے تب بھی یہ انشاءاللہ ثابت نہیں کر سکتے میں کتاب اللہ کے بعد کتاب <تصفيق> <تصفيق> اللہ کے بعد پیش کر رہا ہوں حدیث حدیث ہے مسلم شریف کی پہلی جلد ہے سبا اس کا ایک سو چوہتر ہے یہ کافی لمبی ساری ایک حدیث آ رہی ہے۔ اس میں مقام استدلال جو ہے چونکہ وقت قیمتی ہے ہمارا اس لیے مقام استدلال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرے استدلال پر ذرا غور کیجیے۔ حدیث ہے حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھا رہا ہے ایک آج کل مولانا شمشاد صاحب کسی کو طریقہ سکھائے ایک طریقہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا مولانا